الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا برکاتم العلیہ کی زیارت بھی کریں گے آپ کے ملفوظات سے استفادہ بھی کریں گے آپ کی خدمت میں کیے گئے سوالات کے انشاءاللہ اللہ و جل آپ کے پر حکمت جوابات بھی سنیں گے اور اس سے قبل امید ہے کہ انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں قبلہ نگران شورہ دامد برکاتوں عالیہ بھی ہمیں جوائن کریں گے اور اس سے قبل انشاءاللہ عزوجل کچھ مدنی پھول آپ سب کی خدمت پہ پیش کرتا ہوں آپ ہمارے ساتھ رہیے جس قدر ممکن ہو آپ اسلامی بھائی مدنی چینل کو بلاحظہ فرماتے رہیے مدنی مذاکرے میں موجود رہیے انشاءاللہ شاء اللہ وجل دنیا اور میں اس کی خوب خوب برکتیں حاصل ہوں گی صلو, علی صلو اللہ تعالی علی محمد وبارک وسلم مثالت میں آپ صاحب لولاک، سیاح افلاق فخر موجودات سید سادات صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب پاک میں درود و سلام پڑھنے کی بے حد برکتیں ہیں اور آپ علماء سے اور مبل سے الحمد بلکہ مدنی چینل پر بھی وقتاً فوقتاً اس کی برکات کے متعلق سماعت فرماتے ہی رہتے ہیں حصول برکت کے لیے میں بھی آپ کی خدمت میں ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں جس کا مفہوم ہے نبی برحق رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ و بارک و سلم کا فرمان رحمت ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ دنیا میں تمہارا مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو على الحبيب صلى الله تعالی, تعالی, تعالی على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم توبوا الى الله استغفر الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالی على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اچھی نیت بھی فرما ہے سب سے اچھی نیت اللہ تبارک و تعالی عزوجل کی رضا کی ہے سب سے محبوب ترین نیت کے کوئی بھی عمل کیا جائے فقط اسے اپنی مولا کی رضا کے لیے کیا جائے پھر ماشاء وجل اکدل کہ دینی سلسلہ ہے اللہ کی رحمت سے علم دین حاصل کرنے کا سلسلہ ہے تو علم دین حاصل کرنے کی بھی نیت کر لیجئے ممکن ہو تو کاغذ اور قلم اپنے پاس رکھیے اور جو جو بدری پھول آپ محسوس کریں کیسے تو نوٹ کر ہی لینا چاہیے تو ہر ہر لفظ ہی اپنی جگہ پر ماشاء اللہ اکد وجل اپنے اندر بے شمار حکمتیں لیے ہوئے ہوتا ہے مگر جو انسان آسان سمجھے محسوس کرے تو اسے ضبطی تحریر میں لانے سے انشاءاللہ شاء وجل میموری مضبوط ہوتی ہے اچھی اچھی نیتوں کے بعد آپ کی خدمت میں ایک حدیث سے پاک پیش کرتا ہوں جو کہ ابن خدیمہ کی روایت میں ہے اور رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر اکثر علماء اسے بیان کرتے ہیں اور رسول مختصم نبی معظم شفیع امم صاحب الجود والکرم کرم اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اسے ماہی شعبان کے آخری دن میں بیان فرمایا تھا حدیث طویل ہے اس حدیث کا ایک حصہ میں آپ کی خدمت میں بڑھانا چاہوں گا میرے آقا شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب الطار قادری رضوی دامت بار علیہ نے اسے اپنی مایا ناز تصنیف نفیس فیضان سنت شریف کے باب فیضان رمضان میں تحریر فرمایا چنانچہ اس حدیث کا جو حصہ میں آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور پھر اس حدیث پاک کے تحت کچھ بدنی پھول احادیث کریمہ کی ہی روشنی میں کہ عمومی طور پر رمادان المبارک میں اسلامی بھائیوں میں بھی اور خصوص اسلامی بہنوں میں بھی یہ تجسس بڑھ جاتا ہے کہ ہم ایسا کون سا عمل کریں اور ان میں کون سے ایسے اعمال بجا لانے چاہیے کہ جن میں ہم اپنے آپ کو عبادت کے طور پر مصروف رکھ سکیں انسان ہے اور اس میں اکتا کا عمل اپنی جگہ پر رہتا ہی رہتا ہے تو انسان کبھی کچھ عمل کرتا ہے کبھی کچھ عمل کرتا ہے کبھی کچھ عمل کرتا ہے تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ایزی ہو کر اگر میں بیٹھا ہوں فرائض واجبات کی ادائیگی کے بعد کچھ ایسے امور مجھے معلوم چلیں تو میں ان سے بھی حصہ حاصل کروں ان کی بھی برکتیں حاصل کروں تو اس کے تعلق سے رسول محتشم نبی معظم شفیع امن صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا تربیت فرمائی آقا کریم صلی اللہ علیہ نے رمضان میں ہمیں کون سے امور سر انجام دینے کی تعلیم فرمائی آئیے میں آپ کی خدمت پر کرتا ہوں چنانچہ فیضان سنت میں ہے امیر سنت دامت برکات العالیہ نے لکھا نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے رمضان المبارک میں ان چار چیزوں کی کثرت کرو رمضان شریف ہے اور الحمد اس کے دن اور رات گزر رہے ہیں اور خوش نصیب اسلامی بھائی اس میں تو آپ کے سامنے ہے کہ عالمی مدنی مرکز میں اور ماشاءاللہ پاکستان کے مختلف شہروں میں بلکہ ماشاءاللہ اللہ وجل دنیا کے مختلف شہروں میں پورے ماہ کے اعتکاف میں ہی بیٹھے ہیں یہ سعادت مند بھی ہے ماشاءاللہ پھر ایک تعداد ہے جو اگرچہ اعتکاف میں تو نہیں ہے مگر اپنا اکثر وقت الحمد رب العالمین مساجد کریمہ میں گزارتی ہے مسجدوں میں گزارتی ہے پھر ایک تعداد ہے کہ جو ماشاءاللہ اللہ وجل پانچوں وقت کی نماز میں مساجد میں حاضر ہونے کی صحیح کرتی ہے مگر بالخصوص اسلامی بہنیں وہ تو گھر میں ہی رہتی ہیں انہیں تو اپنے سارے کام گھر میں ہی سر انجام دینے ہیں امور خانہ داری میں ہی ان کا اکثر وقت گزرتا ہے ان کی تربیت کا بھی بہترین سامان ہے تھوڑی سی توجہ فرمائیں گی تو انشاءاللہ عزوجل بڑی برکتیں حاصل ہوں گی چنانچہ ارشاد ہوا کہ دو باتیں وہ ہیں کہ جن کے ذریعے تم اپنے رب عزوجل کو راضی کرو گے دو باتیں کون سی ہیں سرکار کہ جن کے ذریعے تم اپنے رب اجز کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں نمبر ایک لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اور دوسرا ہے استغفار کرنا جبکہ دو باتیں جن سے تمہیں غنا یعنی بے نیازی نہیں ہے وہ یہ ہیں نمبر ایک اللہ تبارک و تعالی سے جنت طلب کرنا اور نمبر دو جہنم سے اللہ از وجل کی پناہ طلب کرنا یہ چار کام ہیں میرے محترم اسلامی بھائیوں جو پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و وسلم نے شعبان کے آخری دن رمضان کریم کی ترغیب ارشاد فرماتے ہوئے رمضان کے فضائی ارشاد فرماتے ہوئے اصحاب کریم رضوان کی گواہی دینا نمبر استغفار کرنا نمبر تین یہ کہ اللہ تبارک و تعالی سے جنت طلب کرنا اور نمبر چار جہنم سے اللہ اجز وجل کی پناہ حاصل کرنا تو بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائی اللہ تبارک و تعالی وجل آپ سب کے درجے بلند کرے اور ہم سب کو مبارک رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں ان مبارک گھڑیوں میں ان مبارک راعتوں میں راتوں میں اپنے رب اجزا وجل اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بکثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ابھی جو حدیث پاک بیان کی گئی اس میں ماہر رمضان المبارک کی رحمتوں برکتوں اور عزبتوں کا خوب تذکرہ ہے اس ماہ مبارک میں کلیمہ شریف زیادہ تعداد میں پڑھ کر اور بار بار استغفار یعنی خوب توبہ کے ذریعے اللہ تبارک کا تعالی کو راضی کرنے کی صحیح کرنی ہے اور ان دو باتوں سے تو کسی صورت میں بھی لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے ایک یہ کہ اللہ تبارک کا تعالی سے جنت میں داخلہ اور دوسرا جہنم سے پناہ کی بہت زیادہ ارتجائے مولا سے بلا حساب و کتاب جنت میں داخلے کی التجا کیا کریں اور جہنم سے پناہ مانگا کریں انشاءاللہ عزوجل ان چاروں امور کے متعلق میں مزید فضائل ارض کرتا ہوں اس سے پہلے کہ میں مزید فضائل ارز کروں آئیے اپنے سلسلے میں کلام کو شامل کرتے ہیں ہمارے ناخان اسلامی بھائی بھی موجود ہیں کے بعد شاء اللہ دے اللہ تعالیٰ برکت دے. صلو تو کلمہ طیبہ الا اللہ پڑھنے کا ثواب میں آپ کی خدمت درج کرتا ہوں چنانچہ سیدنا ابو ہر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند ہونے والے خوش نصیب لوگ کون ہوں گے فرمایا اے ابو ہر مجھے گمان یہی تھا کہ تم سے پہلے مجھ سے یہ بات کوئی نہ پوچھے گا کیونکہ میں حدیث سننے کے معاملے میں تمہاری ہرس کو جانتا ہوں قیامت کے دن میری شفاٹ پانے والا خوش نصیب وہ ہوگا جو سدق دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ میٹھے میچھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ آقا کریم روف الرحیم علیہ تحجت و صنا و تسلیم کی شفاعت پانے والا خوش نصیب کون ہوگا جو لا الہ الا اللہ سدق دل سے پڑھا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صدقے ہم سب کو ان مبارک راتوں میں ان مبارک دنوں میں جب جب میسر آئے کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ود کرنے کی توفیق خطہ فرمائے چنانچہ یہی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے شاہ فرمایا جس بندے نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا جس بندے نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے بشرتے کے کبیرہ گناہ سے بچتا رہے اللہ اکبر اللہ اکبر میٹھے میچھے اسلامی بھائیوں غور فرمائیے کہ لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہنا کس قدر اپنے اندر برکتیں لیے ہوئے ہے اور حدیث پاک میں تبدیلی بھی کی گئی وہ کیا کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے ہم بھی غور کریں کہ ہم اپنے اعمال میں کس عمل کو اہمیت دیتے ہیں ہمارے نزدیک کیا ترقیبیں ہیں ہم کبینہ گناہوں سے بچنے کے متعلق کتنے حساس ہیں اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے سیدنا ابو حریلا رضی اللہ تعالی عنہ سے واحد ہے یہ سرکار مدینہ راحت طلب و سینا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاع فرمایا اپنے ایمان کی تجدید کر لیا کرو اپنے ایمان کی تجدید کر لیا کرو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کیا کریں تو ارشا فرمایا لا الہ الا اللہ علّ کثرت سے پڑھا کرو لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو تو اللہ تبارک و تعالی میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صدقے ہم سب کو کسرت کے ساتھ کلمہ طیبہ طور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہاں پر بڑی پیاری ایک حدیث پاک بھی سامنے آئی کہ سیدنا شداد بن عوص رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں کہ ہم اللہ عز وجل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی اجنبی شخص یعنی اہل کتاب بھی ہے ہم نے عرض کیا رسول اللہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ بند کرنے کا حکم دیا اور فرمایا اپنے ہاتھ اٹھا لو اور لا الہ الا اللہ کہو. ہم نے تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمد کہا اور بارگاہ الہی از وجل میں دعا کی اے اللہ عز و جل بے شک تو نے مجھے اس کلیمے کے ساتھ اسی کلیمے کے ساتھ بھیجا ہے اور مجھ سے اس کلیمے پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے پھر ہم سے فرمایا کہ خوشخبری سن لو کہ اللہ اجزل نے تمہاری مغفرت فرما دی اللہ اکبر اللہ اکبر لا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کلیمہ طیبہ پڑھنے کی کس قدر بہاریں اور برکتیں ہیں اس موقع پر مجھے ایک بات یاد آئی کہ سیدنا محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت, بہت بڑے محدث گزرے ہیں بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک نیک جگہ پر دعوت پر موجود تھا اور تعام کا سلسلہ تھا تو وہیں مہمانوں میں ایک نوجوان بھی موجود تھا کہ جس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے صاحب کشیف کسے کہتے ہیں اللہ تبارک کا مطالعہ از وجل کی رحمت سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے جسے علمی خاص عطا کیا گیا ہو صاحب کشف فرمان لگے کہ وہ بھی موجود تھا اور ایک دم وہ رونے لگا بہت زیادہ رونے لگا تو کسی نے اس سے پوچھا کیوں روتے ہو اس نے کہا کہ میں نے ابھی کشف کے ذریعے اپنی ماں کو دیکھا کہ وہ جہنم میں عذاب میں ہے تکلیف میں ہے آزمائش میں ہے سیدنا محی الدین عبد عربی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے چونکہ میں بھی اس خان پر موجود تھا اور میرے پاس ستر ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ شریف یعنی کلیم تجبہ جو میرے پاس موجود تھے وہ میں نے دل ہی دل میں اس نوجوان کی امی جان کو ایسال ثواب کر دیا ایسال ثواب کرنا تھا تھوڑی ہی دیر میں وہ نوجوان مسکرانے لگا پھر کسی نے پوچھا کیا ہوا اس نے کہا الحمد کسی نے خیر کی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اب میری ماں جنت میں اس عذاب کو اس سے دور کر دیا گیا ہے میرے میٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو یہ لا الہ الا اللہ پڑھنا اپنے لیے مغفرت کا سامان اپنے لیے بخش کا سامان اپنے لیے نعمت کا سامان اپنے لیے بشارت کا سامان اپنے مولا کی رضا کا سبب اور پھر انشاءاللہ عزوجل اللہ کثرت کے ساتھ اگر کلیمہ طیبہ پڑھیں اور انشاءاللہ عزوجل اللہ اپنے مردوں کو اِیسال ثواب کریں تو اللہ تبارک کا وطلاء کی رحمت سے امید ہے کہ اس عیصال ثواب کی برکت سے مولا ان سے بھی غموں کو دور فرمائے ان سے بھی آزمائشوں کو دور فرمائے ان سے بھی پریشانیوں کو دور فرمائے ان سے بھی برضخ کے معاملات میں آسانی ہو جائے تو کیوں نہ ہم اپنی زبان پر فضول گفتگو کو جاری رکھیں رمضان کی ان مبارک راتوں میں بھی خواہ مخواہ اپنے آپ کو فضولیات میں مبتلا کر کے غیبتوں میں چگلیوں میں بہتانوں میں اور جناب والا ہوٹلوں پہ بیٹھ کر جناب والا چوکوں کو آباد کر کے پان کی کیبنوں کو آباد کر کے اسی طرح کے پوائنٹس کو آباد کر کے خواہ مخوا کی فضولیات اڑانے کی بجائے چائے کے کپ کے کپ چل رہے ہوں اور جناب گٹکے کھائے جا رہے ہوں اور سگریٹیں پی جا رہی ہوں اور بانچھے کھلا کھلا کر ہنسا جا رہا ہو اس کی بجائے اگر واقعی ہم ان مبارک راتوں کی قدر کر لیں اور اس میں اپنے مولا جل مجدو کو راضی کرنے کے لیے ایسا اہتمام کر لیں ایک اللہ توفیق دے تو ایسا ماحول اختیار کریں کہ جس میں نیکی کرنا ہمارے لیے آسان ہو اگر نہیں آیا جاتا تو جہاں بھی آپ موجود ہیں اگر ہم اپنے وقت کو واقعی کیسی مثل پڑھے یا اس سے زیادہ پڑھے بھائی بھائیو درود و سلام پڑھنے کے اللہ کی جناب میں گر کے زاری کرنے کے تو ہمت کیجیے آگے بڑھئیے اور اپنے وقت کو یوں ہی فضول ضائع کرنے کی بجائے ان کو استعمال ملائیے اور ماشاء اللہ ہماری محبت آج ماشاءاللہ عطر بھائی کی زیادہ ہو رہی ہے کیا بات ہے اللہ اللہ اللہ اللہ تشریف رکھی ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت حیثی حدیث پاک حیثیت ہم عرض کر رہے تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان المعظم کی آخری شب اصحاب کریم ردوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین میں جو بیان فرمایا جس میں رمضان کی برکتوں کا ذکر پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزوں کی تعلیم ارشاد فرمائی کہ رمضان میں کسرت کرو اللہ کی استفر اللہ کی جنت کی تنب کی جہنم سے آزادی کی تو آ مولا کی جناب میں تو اس پر کچھ میں معروضات پیش کر رہا تھا آپ کے ارشاد فرماتے ہیں والسلام للہ ربی العالمینس یقیناً نصیب والا ہے وہ شخص جو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائے اور چار چیزیں جو آپ نے حدیث پاک کے حوالے سے بیان کی ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرے استغفار کرے اور جنت ملنے کی دعا کرے یہی ہے اور جہنم سے آزادی کی دعا کرتا رہے جی بڑا چاہتا ہے مگر ہو نہیں پاتا کیسے کرے تراوی میں بڑا پیارا ہے آپ ہر چارقت کے بعد جو تسبیح پڑھتے ہیں اللہ اللہ اس میں جہنم سے آزادی کے ساتھ ساتھ کی دعا کے ساتھ ساتھ اللہ کی جو تسبیح اور پاکی ہے اللہ، اللہ،, اللہ،, اللہ اللہ سبحان ذل ملک والملکوت اللہ اللہ سبحان ذل عزتی والعظمتی والهیبتی والقدرتی والكبرياء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا يموت سبح قدس ربنا ورب الملائکه والروح اللہ پر لطف ہے یہ دعا یعنی میں ذاتی طور پر اپنی بات عرض کروں کہ چار رقط کے بعد یہ دعا پڑھنے کا ایک اپنا لطف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جس طرح تعریف و تسبیح اس کی پاکی اس دعا میں بیان کی جا رہی ہے اور اس کے بعد پھر بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ ماجیر من مننار اللہ ماجیرنی منار اللہ ماجر نہ اللہ ماجیرنی ماجیرن ماجیرن ماجیرن ماجیرن یا اللہ مجھے یا متکلیم کس کو کہتے ہیں یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما اللہ ماجیرنی منہار اللہ مجیر نہ یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما آمین تو آمین ہے تو یہ بڑی برکت والی دعا پھر برکت والی گھڑیاں ہیں آپ درست کہا تر کے ہم بھی چاہتے ہیں مگر ہم سے ہو نہیں پاتا ہماری جو ہے نا بعضوں کو عبادت کی عادت ہو جاتی ہے بعضوں کو غفلت کی عادت ہو جاتی ہے اب جس سے عادت عبادت کی پڑ گئی اس کے پاس غفلت نہیں آتی اور جس کو عادت غفلت کی پڑی ہوئی ہے وہ عبادت کی طرف نہیں آ پاتا ہمارے جو پریویس جو ہمارا سارا جو ماضی چلا رہا ہے نا وہ غفلت سے عبارت ہے اب آتے ہی ایک مہینہ حالانکہ اس آتے ہی مہینے میں ہم پرانے کریم کی تلاوت کرنے والے بھی بڑھتے ہیں اچھا یقیناً روزہ رکھنے والے لاکھوں لاکھ کی تعداد میں یعنی وہ اللہ کے بندے روئے زمین پر ہیں جو اس رب کے لیے کھانا پینا اس سخت گرمی میں بھی ترک کر رہے ہیں کہ اللہ نے فرض کیا ہے عورتیں جو واقعی پکانے میں اور گرمی کے مارے کی حالتیں خراب ہو جاتی ہوں گی مگر یہ روزے بھی پورے کرتی ہیں اور اپنی گھریلو ذمہ داریاں بھی پوری کر ہیں یعنی دونوں فریق اپنا کام کر رہے ہیں یعنی مرد اتنی گرمی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کمانے نہیں جا رہا کیونکہ اگر کماؤں گا نہیں تو لاؤں گا کہاں سے تو کیا گھر والے بھی مانگیں گے اچھا گھر کی عورتیں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بھلے کمانے جاؤ آپ کا جذبہ بہت اچھا ہے لیکن میں تو نہیں پکاؤں گی آپ آ کر اب جو کر لینا وہ پکانے پر بھی آمادہ ہے کہ میں آپ چاہیں تو میں گھر میں پیچھے افطار تیار کروں گی سیری تیار کروں گی تو دونوں روزے بھی رکھ رہے ہیں دونوں گھر میں بھی برداشت کر رہے ہیں اور دونوں اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری بھی کر رہے ہیں تو یہ بھی اگر اچھی نیتوں سے بندہ کرتا ہے تو عبادت تو ہے نا یقیناً نماز پڑھنا عبادت ہے یقیناً زکاط دینا عبادت ہے اور بڑی افضل عبادت ہیں تصویرات پڑھنا بھی یقیناً ایک اعلی درجے کی عبادات ہیں اور یہ کرنا چاہیے مگر جو یہ قوم کر رہی ہے اللہ تعالی ان کی ان چیزوں کو بھی قبول فرمائے ہم مطلب لوگوں کو اداس و مایوس بھی نہ ہونے دیں صحیح. کہ یقیناً جتنا بڑھائیں اتنا کم ہے یعنی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو جتنا کماتا ہے ایسا کہتا ہے کہ اور کمانا ہے ہاں لیکن ہم عبادت کے لیے بھی ایسا ذہنڈہ کہیں کہ جتنا کر رہے ہیں کریں مگر اور کرنا ہے ڈوم اور ڈوم اور اجتماعی عبادات بھی ہو رہی ہیں لیکن انفرادی عبادات تو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ تراویح اس کو ہرگیز ہرگیز ترک نہ کریں تراوی پڑیں اللہ توفیق دے تو روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی تلاوت اگر نہیں شروع کی تو لازمی تو پر شروع کریں اور مدنی چینل کے ذریعے آپ علم دین بھی سیکھ سکتے ہیں عبادت کا ثواب بھی کما سکتے ہیں ایک ضلع بات یہ آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے ماشاءاللہ عزوجل جس طرح عبادت کا تلاوت کا تراویح کا اور گھر کا ماحول بھی ماشاءاللہ ایک لحاظ سے ایک ریلیجیس جی مارمنٹ جی جا جا بن جاتا جا ہے, ہے, ہے ماشاء اللہ ایسی وہ کیا صورت اختیار کی جائے وہ کیا ایسی اسٹریٹجی اختیار کی جائے جو رمضان میں ہماری روٹین ہے وہ بقیہ گیارہ ماہ بھی اس کا اثر لیتے ہوئے ایسا کیا ٹرننگ پوائنٹ ہماری لائف میں آئے اور ایسے ہم کیا اقدامات کریں بالخصوص میدانی چینل کے وہ ناظرین کے جن کے ہاں واقعی صورتیں ہوتی ہیں اور وہ جیسے ہی رمضان جاتا ہے تو پھر وہ سب کو جیسے ہی ساتھ ہی لیتا وہ جاتا ہے وہ رمضان, رمضان و مبارک بات چیتیں نا ماہ رمضان کے ساتھ خاص ہے وہ اس کے جاتے ہی جائیں گے یقین فرض و روزے اس کے جاتے ہی جائیں گے تراوی اس کے جاتے ہی جائے گی سہری اور افطار کی جو کیفیات ہیں وہ جاتے جائیں گی البتہ سہری اور افطار اور اس طرح کی بات چیزیں نفلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں جیسے ماہ رمضان کے فرض روزے جب ختم ہوتے ہیں تو شوال المکرم کے بڑے عظیم نفلی روزے شش شش عید کے روزے کہلاتے ہیں چھ روزے وہ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ماہجت الحرام آتا ہے تو اس کے روزے افضل بیان کیے گئے ہیں پھر ماہ محرم الحرام آتا ہے تو اس کے نفلی روزے بڑے مبارک اور افضل قرار دیے گئے ہیں تو یوں سال بھر اس کی یادیں تازہ رکھنے کے مواقع تو موجود ہیں شہری اور افطار کے نام پر نفلی روزوں کے نام پر تو اس کے علاوہ پیر شریف کا روزہ یہ سنت ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیر شریف کا روزہ رکھتے تھے پھر تیرہ چودہ پندرہ اسلامی تاریخ جو آتی ہے اس کے روزے ایام بیس کے روزے کہلاتے ہیں تین روزے بڑے جی مقدس جی وہ بھی روزے ہیں تو یوں بعض اوقات ایسا ہے کہ سال بھر میں مواقع ملتے ہیں تاکہ ہماری نفلی تاکہ تو میں نہیں کہتا اب اس کی حکمت اللہ تعالی جو بھی وہ بہتر جانتا ہے لیکن یہ نفلی روزوں کی ایک فائدہ یہ بھی نظر آتا ہے کہ جب ہم رمضان سے ملتے ہیں تو سال بھر روزے رکھنے کا کوئی نہ کوئی ہمارا سلسلہ معمول رہتا ہے تو رمضان کے روزے ہم پر اتنے زیادہ مشکل اس صورت اختیار نہیں کرتے کہ ہم پہلے روزے رکھتے چلے آ رہے ہیں روزوں کے ساتھ ساتھ سب جو دیگر عام صالحہ بجا لانے کا جو رجحان اس مبارک ماہ میں بڑھ جاتا ہے وہ بھی ہمارا گیارہ ماہ میں کچھ نہ کچھ باقی رہے باقی رہے اس, اس کے لیے امیڈیٹ اطربائی یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں جیسے رمضان رمضان کے مہینے نے ماحول بدل دیا یعنی اس کی فضائیں بدل دیتی ہیں اب ماہیں رمضان جات کی موجودگی میں اگر آپ نے کوشش کر کے کہ اپنے ماحول کو بدل لیا نا تو شاید ہو سکتا ہے کہ رمضان کے بعد آپ کو عبادات اور ریاضتیں جو ماہر رمضان میں کر پا رہے ہیں اس کا حصہ باقی رہ سکے ون ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہزاروں متقیفین بھی جب واپس جاتے ہیں جب ماحول نہیں پاتے نا نہ تو جہاں سے آئے تھے نا وہیں چلے جاتے ہیں ون بازوں کا تو اور مائنس میں کیونکہ شیطان پھر انتقامی کاروائی بھی تو ایسی کرتا ہے کہ میں بند تھا تو تم نے خوب عبادتیں تو کی ہیں اب میں آزاد ہو گیا ہوں اب تو میں پہلے سے زیادہ بڑھ کر کو نہ کراوں گا شیطان تو شیطان ہے نا یہ تو عزادت عزادت ہمارا کھلا دشمن ہے تو ماحول اگر بدل لیا جائے عاشقہ نے رسول کی صوبت اختیار کر لی جائے تو ہو سکتا ہے کہ ماہ رمضان کی وہ ساعتیں برکتیں ہم اس کو سنبھالنے میں کامیاب ہو جائیں آمین, آمین, آمین بجاہ النبی وسلم مدری چنل کے نازین اللہ تبارک وطالعہ آپ کے درجے بلند کریں قبل نگران شدہ دامت برکات عالیہ کے مدنی پھول آپ سماعت فرما رہے ہیں کچھ خبریں ہیں جن پر ہم قبلہ نگرانی شدہ دامد برکات عالیہ صف حکمت گفتگو بھی کرتے ہیں بڑی اہم ہی خبر ایک آج ہے آئی لندن سے اور اللہ کرے کہ ہمارے وطن عزیز میں بھی یہ خبر عام ہو اچھا وہ ترکیب یہ ہے کہ لندن میں رمضان المبارک کی آمد پر غیر مسلم تاجروں نے مختلف اشیاء کی قیمتیں 20 سے 35% فیصد تک کم کر دی کم کر دی تفصیلات کے مطابق رمضان کی آمد پر برطانیہ کے غیر مسلم تاجروں نے گوشت سبزیوں کھجوروں پھلوں اور دیگر اشیاء کی قیمتیں بیس سے پینتیس فیصد ٹوینٹی ٹو تھرٹی فائیو پرسینٹ ڈسکاؤنٹ آپ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں بس آپ سمجھ جائیں ہمارے ہاں جو کیفیت ہے وہ اللہ, اللہ اللہ اللہ اس کا ذکر آپ مدنی مذاکروں میں امیر اللہ سنت کے ساتھ فرماتے رہے ہیں میرا خیال ہے تبصرے کے بغیر خبر ہی کافی ہے, اے؟ پھر تفسر ہے کیا گروہ میں؟ اللہ اللہ اللہ, اللہ اور یہ خبر بھی ہے <laughs> <laughs> ایک خبر یہ تھی ایک خبر اور کہ رمضان کی ساتھ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی منافق اور بھی سرگرم ہو گئے یہ ادھر ادھر اچھا ٹھیک ہے اشیاء خوردو کی قیمتوں کو تو جسے پر لگ گئے ہوں اس وقت مارکیٹ میں چھوٹا گوشت ساڑھے سات سو بڑا چار سو بیس فروخت ہو رہا ہے اگر رخ کیا جائے سبزی منڈیوں کا تو حالت خراب اور بھی خستہ ہے ایک پاؤ لیمو کی قیمت اسی روپے ٹماٹر ستر جبکہ گوبھی پچاس ہے ایسے ہی پھلوں کی مختلف اقسام جنہیں دیکھ کر خریدنے کو دل تو لگ ہے مگر جیب اس کی اجازت نہیں دیتی سیب دو سو ساٹھ روپئے چیکو اسی روپے. آڑو دو سو تیس روپے. چیری کا ڈبا تین سو روپے کا فروخت ہو رہا ہے شہریوں کا مطالبہ ہے کہ گراف فروشوں کے خلاف کاروائی اور جو دیگر شہری کاروائی کی توقع نہ رکھیں اتنی آپ شہریوں سے میری مدد جائے کہ آپ خریداری پر پابندی لگا دیں آپ خریدنے پر کم کمزوری لے آئیں خریدنا کم کر دیں انشاء شاء اللہ تعالی امید ہے کہ ریٹ نیچے آ جائیں گے ویسے بھی اگر آپ پرچیزنگ کم کر دیں اور بالکل ایک چیز ہو جائے گا بھائی مہنگی چیزیں نہیں لینی تھوڑی آپ کو برداشت کرنا پڑے گا ویسے بھی مہنگی چیزیں خرید نہیں پا رہے مہنگائی ہے اس کو قابو پایا جا سکتا ہے اس کو نا. قابو پانے کے لیے ہمیں کو مطلب کاروائی کیا ہوگی یار یہی کاروائی کرا ایکچولی ہر ہر کوئی انڈیویجل یہی کاروائی کرے نا جو آپ پہ شاعر فرما بڑا پیارا ایک برک بند بدنی پھولے جو لینا ایک بار ٹھہر جائے انہیں لینا نہیں لینا تو آٹومیٹکلی بچت تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کیا سنائیں گے روخ ان کا شروع کی ہم مدھوسنا کرتے ہیں جن کو محمود ہم کہاں کرتے ہیں تو ہے خوشی رسالت پیارے خی تیری سانت پیارے چھپ گئے تیری دیا میں تارے امبیا اور ہے سب مہ پارے تج نور نورنیا کرتے ہیں تجھ سے ہی نور نورنیا کرتے ہیں انگلیاں پائی, پائی, پائی وہ پیاری پیاری, پیاری, پیاری, پیاری جن سے دریا کرم ہے چاری اگلیاں مائی وہ پیاری جن درست پیاری, درست پیاری جن سے دریا کرم ہے جن سے تری کرم ہے جاری جوش پر آتی ہے جب غم خاری جوش پر آتی ہے جب غم خاری راب ہوا کل تے گے ہاتھ کشنے سے راب ہوا کل ہیں ہم کی ہم برد ہو سنا کرتے کہاں کرتے ہیں اپنے مالا کیڑ بس شان آدی جان پرتا اپنے مالا بسان تی جانور مسنگ کرسلی مسنگ کر تے ہیں آ سے تسلیم, سنگ کرتے ہیں آدب سے تسلیم. سنت رحمت <تصفح> اللہ تعالیٰ علیہ سمجھے مختلف حدیثوں پر جمع کر کے ایک شعر لکھ رہے ہیں عشان، عشان کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اتنی عظمت والی ہے اتنی عظمت والی ہے کہ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم عظمت والی بڑی شان ہے کہ جانور بھی کرے جن کی تعظیم یعنی جانور بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کیا کرتے تھے تقریم کیا کرتے تھے سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلی یعنی پتھر بھی سلام کرتے تھے سرکار فرماتے میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتا ہے یا سلام کیا کرتا تھا اس طرح کی روایت کا مضمون ملتا ہے اور پھر فرماتے اور یہ کہ پیر سدے میں گرا کرتے یعنی یہ جو شجر ہے نا یہ سدے کیا کرتے تھے اور صحابہ کر عالم دیکھ کر تمنا کرتے تھے آ ہمیں بھی اجازت دیجیے تو کہ اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ ہے اور ہم اسی کے بندے ہیں اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں تو عظمت رسول اور مقام رسول اور رفعت رسول کون نہیں جانتا شجر حجر پیر حتی کہ کنکریاں یہ جانتی ہیں کہ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام کیا مرتبہ کیا رفعت کیا بلندی ہے ہم لوگ کتنے نصیب والے ہیں ہمیں اسی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے ہم جتنا اللہ تعالیٰ کا اس نعمت تو شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت نے پیدا کیا اور ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ایمان پر استقامت دے اور نبی پاک غلامی پر ہمیں استقامت ملی رہے اور ہم اسی ایمان کو سلامت لے کر قبر میں جائیں اور سرکار کی زیادہ جب قبر میں ہو سرکار کی پہچان نصیب ہو قیامت کو آقا کی شفاعت نصیب ہو اور بلا حساب ہمیں داخلہ جنت جنت داخلہ نصیب ہو جائے یہ منزلیں ہیں جن کے بارے میں ہر ہمیں ہر ایک کو غور کرنا چاہیے جو میں نے عرض کیا ہے کہ ایمان کی سلامتی قبر کی سلامتی میشر میں سایہ عرش عرش کا سایہ نصیب اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہو محبوب کی شفاعت نصیب ہو ہمارا حساب کتاب نہ ہو اور بلا حساب ہمیں جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے اور پل سرا سے عافیت کے ساتھ گزر جائیں یہ وہ منزلیں یہ وہ مقامات ہیں یہ وہ گھڑیاں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں پیش آنے والی ہیں اور ہمیں اس سے گزرنا ہے تو اس کے لیے اپنے رب سے دعا کریں آقا کی توجہ رہی آقا کی نظر رہی انشاءاللہ یہ منزلیں ہماری کامیابی کے ساتھ اللہ نے چاہ تو آسانی کے ساتھ گزر جائیں گی اپنے مالا کی بسان دان دیکھ کر جم کے تازیم سنگ کر سل پیڑ دے میں پیرتے ہیں اور لپ جاتا ہے جب نام جنا جا پیتا اپنے لب چوب لیا کرتے ہیں اپنے لب سنز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کمال درجے کا عشق ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پاک سے آپ کو اتنی محبت اتنی الفت ہے کہ جب نبی پاک گویا کہ جیسے کہ آپ فرماتے کہ جب میں آقا کا نام لیتا ہوں تو میرے منہ میں وہ شہد کی وہ مٹھاس وہ نایاب شہد یعنی کہ جس کی کوئی قیمت نہیں ہے ایسا انمول شہد ہو نا اس جیسی مٹھاس میرے منہ میں آ جاتی ہے آقا کا نام اتنا میٹھا ہے شہد سے بھی میٹھا سر سرکار سرکار کا مدینہ ہے نا میرے نام میں موہم کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے نام میں موہم کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے لپ آیا جاتا ہے جب نام منہ میں گھل گل جاتا ہے شہد دے نایا بجد میں ہو کے ہم اے جا بیتاب اپنے لگ چو کرتے ہیں اور جب سبا آتی ہے سب سے ادھر کلیا جب جب آتی ہے کھلکھلا بڑتی ہیں کلیا پھول سے نکل کر روخ رنگ کی سنا کرتے ہیں رو گن کی سنا کرتے ہیں اور اپنے دل کا آغے انہی سے خالی سطن میں کہہ سکتے تاریف سرکار کی کتنی خوبصورت تعریف ہے ہوائیں آئے کلیاں کھلیں کلیوں سے پھول کھلے اور یہ پھول جب کھل کر وہ جامے سے باہر آئے نا اور سرکار کے رخ مبارک ہیں اور سرکار کے روخ انور کیا وہ تعریف بیان کرے گا اللہ دیکھیں تصور دیکھیں ہوا آئے گی کیا تھا جب صبح آتی ہے جب سب جب ہوا تہوار سے یہاں آتی ہے کلیاں کھلکھلا پڑتی ہیں کلیاں اکثر پھول جامع سے نکل کر باہر جامع سے نکل کر باہر روخ رنگی کی سنا کرتے روخے رنگی کی سنا کرتے ہیں کتنا تخیل کتنا عظیم تخیل ہے کتنا پیارا تخیل ہے خیال میں کھو جائے حالانکہ حقیقت ہے اس کو ہم صحیح بیان نہیں کر پائیں گے یہ اس کا اگر کوئی ہم کو بولے تشریح بیان کر دو ہم سب کو صحیح تشریف بیان ہو سکے گی لیکن بس ایک چیز ہے ایک اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ ایسا ہے لیکن ہم کو بولے نا اسی کوئی شرح کرو یا اس کی کوئی تشریح بیان کرو ہو نہیں سکے گی وہ ڈر بھی لگے گا نا کہ اہل کیا اور پھر اعلیٰ جیسا ایک عالم ایک مفتی اور ایک عاشق جو کہے کہ توبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شارک مانگو ناطے نبی لکھنے کو روحے قدو سے ایسی شاخ جو اتنی عظمت والی جن کی سوچ ہو اب وہ کوئی کلام لکھ دے تو وہ اس کا کچھ نہ کچھ خیال کچھ نہ کچھ اس کا تصور ذہن میں بنتا ہے لیکن اب وہ کون سی حدیث سامنے ہو کون سی آیت سامنے ہو کون سے خیالات سامنے ہو اس تک رسائی ہم جیسوں کی تو نہیں ہو سکتی بس یہ کہ تھوڑا بہت جو ذہن میں آتا ہے وہ بیان کرتے ہیں مجھے تو اتنا یہ اتنا مطلب گہرا تھا یہ اے اے صبا طیبہ سے آتی جو جب کلی سے لگے گی تو کلی جیسے کھلے گی پھر اس کلی میں تو پھول نکلے گا وہ پھول بھی سرکار کے رخ انور کی تاریخ بیان کرتا اللہ اللہ مزہ آ گیا یار دوبارہ چلے کہ بارو پلے وہ بھی سن جب سب کلیاں لیاں کھل کھیلا پڑتی ہیں کلیاں یق پھول جا میں سے نکل کر پا روخ خیر کی سنا کر کرتے ہیں کے اشار راجی شبیر ایسا لگتا ہے کہ واقعی جیسے اگر کوئی اچھا پڑھنے والا ہو دھیما پڑھنے والا ہو اور ہر حرف کو لفظ کو شعر کو صحیح جدا جدا اور اس کے جو معنی ہے نا معنی اس معنی کے مطابق اتار چڑھاؤ کے ساتھ پڑھنے والا ہو اور آدمی تسلی کے ساتھ خاموشی کے ساتھ اگر سنیں اور کہ تصورات میں ڈوبنے کی کوشش کرے تو غالباً اس کے عشق و محبت کو مدینے کے مزید بارہ چاند لگے لیکن میرا ایک ناقص ذہن <تصف> یہ کہہ رہا ہے کہ اگر جیسے آپ کی طرح کوئی مختصر ہی سمجھانے والے بھی ساتھ ہو نا جیسے یہ شعر تو بارہا سنا اور بارہا یہ مکتا جو ہے نا پڑھتے گئے اور سنتے گئے لیکن توجہ اس طرف نہیں ہوتی تو اس انداز میں جیسے آج آپ نے چاہے چند جملوں میں ہی بتایا لیکن اس کو اب دوبارہ سننے میں اس کی کیفیت اور ہو میں یہ شعر میں مجھے وہ شہر یاد مدینے کی ہوا دل میرا افسردہ ہے اے مدینے کی ہوا دل میرا اب سنتا ہے سوکھی کلیوں کو کلا جاتا گے چھوکا کلی جو ہے نا تصور جم گیا نا کتنا پیارا شہر ہے کہ کون ہے کیسے بتائے اب مگر اصل میں کئی جیسے آپ نے یہ کلام پڑھا نا تو اس کلام کے کئی ایسے اشعار تھے جو یوں سننے والے کو ذہن میں بیٹھ بھی رہے ہیں اور لگ بھی رہا ہے کہ ہاں یہ وہی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کی تفسیر یا شراب بیان کرنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی ضرورت نہیں ہوتی اور یوں لگتا ہے کہ اللہ نہ کرے کو غلطی ہو جائے یا ڈر لگے یا وہ چیز جو اتنی اوپر جا کر آل حضرت نے بیان کی ہے کہاں حضرت کس مطلب حالانکہ فرشٹ پہ بیٹھ کر لکھے لیکن خود اس وقت اعلی حضرت کی اپنی اس کی پرواز کہاں ہوگی ان کا اپنا اس وقت مقام و مرتبہ کی جگہ بیٹھ کر وہ لکھ رہے ہوں گے کیا سوچ کیا دیکھ کر لکھ رہے ہوں گے اور مہنیا فرش پر بیٹھ کر اپنے انداز سے جو بیان کر دیں پتہ نہیں کون سی بات کہاں لا کر ہم رکھ دیں تو یوں ڈر بھی تو لگتا ہے نہ کہ کوئی چیز بیان نہ ہو جائے نا سید علاض اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک شاعری جو ہے اس پر میں نے مکالمہ پورا پڑھا تھا آپ کی گفتگو سے وہ بات میرے ذہن میں آئی کہ اس پر غور کیا جا رہا تھا یعنی مقال مقال مقالہ ہی اس بات پر تھا کہ سید حضرت نبی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مبارک دور میں یہ شاعری فرمائی ہے ہدایت کی بخش لکھی گئی ہے اس وقت جو آپ کے عریب قریب ہند میں جو لوگ تھے بالخصوص وہ علماء تھے اور علماء ایک تعداد علماء کی جن سے ہماری بھی الحمدللہ بیرون مذہبی قافلوں میں سفر کی ترکیب رہی آج بھی علما کی ایک تعداد ہے اس سے سرکار میرے لسمت دامت براقات نہ لیا ماشاء آپ بھی نعت گوئی فرماتے ہیں شیر دشیر ترکی بناتے ہیں اور ہند کے اکثر علماء کا یہ وصف ہے کہ وہ الحمد تحریر میں نظم کی ترکیب بھی بناتے ہیں وہ نعت شریف بھی لکھتے ہیں اچھا سرکار علا حرت رضی اللہ تعالیٰ کا تو دو دور ہی ماشاء علم و حکمت کا دور تھا سید اعلیٰ حضرت کا دور تھا اور اعلیٰ حضرت کے جو رفقا تھے آپ کے شاگرد اور آپ کے پاس جو رہنے والے لوگ تھے وہ سب علما تھے اور اس سب آپ کے شاگرد رشید تھے اور حضور ماشاء اللہ آپ کا جو مقام تھا آپ کا جو مرتبہ تھا آپ کی جو عزمت تھی آپ کی جو شان تھی آپ کا جو دروازہ تھا اس کی تو بات ہی کیا اور پھر ان, ان, ان, ان تمام میں جب وہ یہ اشار پڑھے جاتے ہوں گے اور یہ ترکیب بنتی ہوگی تو یقیناً وہ سمجھنے والوں کا بھی تو ماشاء ایک جو کیفیت ہوگی وہ صورت بھی اپنی جگہ پر ہوگا مقالی میں سب یہ بات بڑی اہمیت کی حامل لکھی تھی کہ سیدی آل حضرت کے کلام کو جو کلام الامام اور امام الکلام کہا جاتا نا اس میں یہ بات ممت ہے ممت کہ جتنے اس وقت کے علماء ہوتے تھے نا وہ جب آپ کے کلام کو پڑھتے تھے وہ کہتے ہیں اللہ اخبر کبیرہ ہم بھی اپنی جگہ پر لکھتے ہیں جو لکھتے ہیں مگر جو حضور نے, نے لکھا وہ تو ختم ہی کمال کی الحمد جو کہے شرع دونوں کروں لائی سے پیش جلوائے رضا کیوں زمائیں رضا کیوں ایک کام کرتے نہیں یہ میں سے سمجھتے نہ اس میں کیا آ رہے تھی اور پڑھا بھی تھا کیا پہلا مصر کیا ہے جو کہے شعر و پاس میرے جیسے یعنی شعر اور شریعت پاس دونوں کو ایک ساتھ یعنی شریعت کے مطابق شعر کیسے لکھا جا سکے کوئی کہے کہ شعر اور پاس شرح کیسے ہو سکتا ہے جو کہے شعر و پاس شرح دونوں کا حسن کیوں کرا ہے شاعری شاعری بھی شاعری بھی اپنے پورے وصف اور کمال کے ساتھ شریعت کے سارے تقاضے پورے کرتی ہو یہ کیسے ہو سکے تو کہے یہ مشکل ہے بہت مشکل ہے پر ناممکن ہے اور اگر مم... یہ ممکن کیسے ہوا کوئی کہے ممکن کیسے ہوئے لا اسے پیش ہے جلوائے زمزمائے رضا کیوں کی یوں رضا کے کلام دکھا دینا بولا ایسے ممکن ہوا یہ جو اللہ جو کہ شراب دونوں کا حسن کیوں کرا لائی سے پیش جلوائے رضا کے یوں زمزمائے رضا کے ماشاو ماشاو ماشاو تو یہ تو ہے نا کہ وہ ہند میں واسطے پہ اللہ یہی کہتی ہے بلبلے باغ جنا ہی کہتی گئے بل بل باغ جینا زا کی طرح کوئی سبر بیاں نہیں تماسی پہ شاغ ہوتا مجھے شوق ہی تب لے کمال ہے یہ ماشاءاللہ اللہ اعلید رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو شاعری ہے اور اسے اگر ہم اچھے انداز سے سنیں ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی یہ ایک بھی ایک خصوصیت ہے کہ دعوت اسلامی نے اس شعبے کو اپنے بہت اچھے اور عمدہ معیار پر باقی رکھتے ہوئے اس کو اب تک لے کر ہم چل رہے ہیں کہ ماشاء اللہ دعوت اسلامی میں جو نعت خوانی کا پڑھنے کا سننے کا جو انداز ہے یہ الحمدللہ اپنی مثال آپ ہے اور واقعی پڑھ کر ذوق پیدا ہوتا ہے شوق پیدا ہوتا ہے آنکھوں سے آنسو بھی نکل آتے ہیں کہ سب سرکار کے عشق کی بات ہو سرکار کا ذکر مبارک ہو اور دل نہ بھرے غم غم مدینہ نہ پیدا ہو تو یہ کیسے ہو سکے اور اعلی حضرت تو بالکل ایک عشق میں ڈوب کر کلام لکھ رہے نا اور اعلی حضرت کا کلام ہو اور عشق کے رسول میں اضافہ نہ ہو تو یہ ہم کو واقعی امیر سنت نے جو بہت پیاری سوچ دی ہے کہ اگر اعلی حضرت کا کلام نہ بھی سمجھ میں آئے تب بھی سنتے جاؤ اور جھومتے جاؤ ماشاءاللہ چلے ذکر امیر سنت کا نظام زبان پر آیا اور زیارت بھی ہو گئی سبحان اللہ تعلیمات امام اہل سنت کو انتہائی آسان انداز سے امیر علیہ سنت دامد بار علیہ نے نثر میں ہمیں سمجھایا تاب رضویہ شریف ہم پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہی مطلب محسوس ہوتا ہے کہ وی کانٹ بٹ الحمد عبیر علیہ سنت کس طرح سے ترکیب ہے اسی طرح میں دیکھتا ہوں کہ جو امیر سرکاری امام علی سنت رضی علیہ سنت ندی اللہ تعالی عنہ کی جو مبارک شاعری ہے امیر علیہ سنت دعوت برکات کی جو وسائل بخش نہ ایسا لگتا ہے کہ اس کا خلاصہ بہت آسان انداز سے آسان انداز سے آج کے دور کے لحاظ سے اور آج کے عام معاشرے کے اعتبار سے جو ماشاءاللہ حضور امیر علیہ کی شاعری ہے اللہ اللہ اللہ بہت پیارا انداز امیر سنت حضرت رحمتہ اللہ تعالی شاعری کو بھی سمجھنے میں بھی ہمیں کافی مدد دی ہے بہت مدد دی ہے کہ یہ شاعری کو کس طرح سمجھنا چاہیے اور ہمارے ناخانوں کو بھی کافی امیر سنت مزید مشورے جب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں آج شبیر تو ہمارے مدد کے نگران ہے ناخانوں کی تو جو مشور مدنی مشور ہے تو اس میں بھی امیر سنت نے ہمارے خانوں کی بڑی تربیت فرمائی ہے شروع سے وہ ایک فیلڈ رہی ہے حاجی شبید تو ناخانوں کو صحبت بھی بہت رہی ماشاء اللہ تو خود ہی ایک ذوق رہا ہے نا امیر سنت کا ایک طبیعت رہی ہے نعت پڑھنے کی نعت سننے کی نعت لکھنے کی تو وہ ایک طبیعت جو ہے نا وہ الحمد وہ پوری مدنی ماحول میں وہ آئی ہے ماشاءاللہ اللہ مدنی من مدنی منیوں کی زیارت الحمد للہ سنت کے یہ شفقت و محبت کے انداز ہے اللہ قریب ہمیں بھی یہ شفقت و محبت کے انداز نصیب فرمائے اپنے امی گھروں امی میں بھی ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی اس طرح شفقت و محبت کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ ایک غالباً حبیبہ ہے حجی عبید رضا تاریخ ماشا مدنی ماشا کی شہزادی اور ایک حسن رضا ہے ہمارے علی رضا کے بیٹے ماشاء اللہ اب یہ بھی ایک اچھا انداز ہے کہ اب یہ نیتیں ہوں گی تو سب ختم چینل بند تاکہ سوئی کے ساتھ بندہ نیت کر سکے یعنی اب میں نے دیکھا ہے آجی شبیر باپا پہ فارمیلٹی نہیں ہے میں نے بہت دیکھا ہے یہ قریب سے یعنی ایک کام ایز اے فارمیلٹی اور رسمی نہیں کرنا نہیں کرنا یعنی کبھی کوئی مشورہ ہونا کہ ہم یہ کریں تو سوال پیدا ہوگا کہ کیا ہم اس کو مستقل نبھا پائیں گے یعنی میں نے یہ دیکھا ہے باپا کو کہ جب بھی کوئی چیز لیتے ہیں نا تو شاید ایسا لگتا ہے کہ اس پر کئی پہلو پر جو غور کرتے ہیں تقاضوں کو, تقاضوں کو تقاضوں غور دلات کرتے پھر یہ بھی ایک پہلو دیکھا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چیز آتی ہے تو پھر وہ رہتی ہے جاتی واتی نہیں ہے کوئی <متحد> مشورہ ہو رہا تھا تو اس پر بھی یہی امبر سنت نے فرمایا کہ کیا اس کو مستقل چلایا جا سکے گا اس کو مستقیل نبھایا جا سکے گا تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں ایک لیڈرشپلس جی سکلز ہوتی ہیں لیڈرشپ کوالٹی میں ہوتا ہے کہ ایک چیز اپنی آرگنائزیشن میں یا ایک چیز اپنے سسٹم میں یا ایک چیز اپنے انداز میں لینی ہے تو کیا اس کو نبھا سکیں گے کہ نہیں نبھا سکیں گے آج کرو پھر کل چھوڑ دو پھر کرو پھر چھوڑ دوسرا بر... بھی خود پہلے کیے وہ کام چند دنوں تک کچھ دنوں کر کے پھر اس کو ہماری تک لائے اور کئی ایسے کام ہیں جس کو لائے ہیں لیکن اس کو اتنا امبوس نہیں کیا مگر رکھا ہے کہ جو اہل محبت ہیں اور جو ایک اس طرح کی بعض عقیدتیں ہوتی ہے کہ بس جو ادا کو ادا کرنے کا ہی ذہن رکھتے تو وہ بھی اپنا ایک انداز ہے تو تحریک چونکہ تری بڑی ہے اور لاکھوں کروڑوں آشکان رسول سے وابستہ اسلام بھائی اسلامی بہنیں وابستہ ہیں بعض لوگ مجھے ملے ہیں اور کہتے ہیں تھوڑا عوامی انداز لاؤ نا مجھے کہا ہے لوگوں نے عوامی انداز عوامی انداز تو کیا ہمارے پاس کون سے جنات آتے ہیں اللہ عوامی, عوامی تو آئیے عوامی انداز اللہ نہیں ہمارے پاس آئے کون ہے اب عوامی انداز لائیے آپ تھوڑا سا آسان کر کے لائیے تو بھائی یہ جو, جو اتنی ساری جو فیضان مدینہ میں یہ جو آپ قوم دیکھ رہے ہیں ذرا دکھائیے فیضان مدینہ ذرا تھوڑا بڑے کیمرے پہ لیں بڑے کیمرے پہ لیں اور اور بڑے کیمرے پہ لیں کوئی دوسرے کیمرے پہ سوئچ کر بھیا اللہ آپ کو ہمت دے ہاں اب آپ یہ بتائیے مدنی چینل اپنے فیضان مدینہ میں جو موجود ہے دیکھئے یہ میں بالکل برجستہ سوال کر رہا ہوں ڈائریکٹ ان کو بھی نہیں پتا نہ ناظرین کو پتا ہے ناظرین کو پتا ہے بھائی کون کون اس بار اعتقاف میں پہ پہلی بار آیا ہے وہ ہاتھ اٹھائے یہ دور روپ دکھائیے کیمرہ مین صاحب اب یہ ہی عوام ہے یہ عوام ہی تو ہے جو آج پہلی بار اٹھا ہے کیا ذرا مدنی چینل کے ناظرین میں ایک ذہن میں آتا ہے کئی دفعہ ایسے ملتے ہیں لوگ یار کوئی عوامی تو دعوت اسلامی عوامی نہ ہوتی تو یہ عوام کہاں سے آتی اللہ یہ عوامی ہیں ہم نے جس طرح عوام کو سمجھائے نا وہ عوام نہیں ہیں عوام عوام نے اس چیز کو قبول کیا ہے تو آج فیضان مدینہ کے اندر گھنٹے کے لیے نہیں آئیے بھائی پور, کون پورے ماہ کے لیے آیا ہے ہاں یہ کوئی یہ ایک دن کے لیے دو چار دس گھنٹوں کے لیے نہیں آئے یہ پورے ماہ کے لیے آئے اور جب پورے ماہ کے لیے آئے اور پورے ماہ کے لیے ایسے آئے کہ یہ عبادت کرنے کے لیے یہاں کوئی معاذ اللہ سما معذ اللہ کوئی تفریح نہیں ہے یہاں کوئی موسیقی یا میوزک ایسا کچھ نہیں بج رہا یہاں کوئی مطلب کہ, کہ کوئی گناہوں بھرا سلسلہ نہیں ہے مسجد ہے اعتقاف ہے قرآن ہے تلاوت ہے عبادت ہے تراوی ہے علم دین ہے بیٹھنا ہے ایک تھکن ایک مشقت ہے اور ایک ثواب کی طرف بندے کو بھرنا ہے اس, اس نام پر پورے ماہ کے لیے عوام ہی تو جمع کی جا رہی ہے یہ عوام ہی ہے اسی طرح ایک دفعہ کیا ہوا کچھ انڈسٹریل اور پروفیشنل کوالیفائڈ قسم کے نوجوانوں میں میں آ گیا نا اور وہ کسی سلسلے میں تھے اور اچھا ماحول تھا بیٹھے رہے دو چار تین گھنٹے ہم نے ساتھ گزارے بہت محبت اور پیار کا انہوں نے انداز اختیار کیا اور ان کو کافی دعوت اسلامی سے محبت لگا وہ پیار میں نے دیکھا اور تو انہوں نے بھی اسی طرح کا ایک کہا کہ کوئی ایسا انداز لیں کہ پڑھے لکھے اور اس طرح سے لوگ قریب آئے اب پندرہ بیس منٹ انہوں نے کچھ کلام کیا تو میں سنتا رہا ان کی بات میں نے کہا اے اب میری اجازت میں کچھ عرض کروں کہا جی. تو میں نے ایک ایک کی کوالیفیکیشن اور ان کا جو پروفیشن ہے وہ میں نے معلوم کیا تو یہ وہی لوگ تھے جن کے بارے میں یہ تذکرہ کر رہے تھے میں نے کہا یار آپ کیسے ہمارے قریب آ گئے ہو اب یہ بیچارے میرا منہ دیکھیں کہ ہاں جس طبقے کی آپ بات کر رہے ہو وہ طبقے اس طبقے سے آپ کا تعلق ہے تو جو چیز آپ کو پسند آئی ہے اور جس چیز کو دیکھ کر آپ قریب آئے ہو یہی چیز الحمد دوسروں کو پسند آتی ہے بات صرف قریب آنے کی ہے کہ اگر آپ ایک بار قریب آ جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اصل دین اور اسلام اور سنتوں پر عمل کرنے کا جو لطف اور جو سرور ہے اور جو اس کی روح ہے وہ کیا ہے وہ ہم دعوت اسلامی دکھاتی ہے تو ہم ہم یہ ٹوٹی عوام ہی ہے چاہے پروفیشنل ہو پڑھے لکھے کہلاتے ہوں یا عام اسلام کہلاتے ہوں بازار میں ہو مارکیٹ میں ہو ریٹیلر ہوں ہول سیلر ہوں انڈسٹریل ہوں یا کسی کالج یونیورسٹی کے کا اندر ہو یا کسی اور شعبے میں ہو اسلام و دین کی اثر روح جب کسی کے سامنے آتی ہے تو اس کو پسند آتی ہے سبحان صرف قریب آنے کی دیر اور شیطانی فسوسوں سے نکل کر ایک مرتبہ دعوت اسلامی کے قریب آئیں اللہ آپ کو روحانی سکون نصیب ہوگا <سلام> وہ جو روحانیت چاہیے نا وہ انشاءاللہ کو دعوت اسلامی کے انشاءاللہ مدنی ماحول میں ملے گی کلام سنتے ہیں <سلام> <وادے سلام> <غدا> <سلام> <رکھے آمين> جی بری بو فقیر روکے ہے ری با ریوری بو فقیروں کے شادی میں شادی ہوں مجر مجھے مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین الحمدللہ ہم ہمارے موت فین اسلامی بھائیوں کے پیارے پیارے خوبصورت اور بعض بڑے پور مقصد اور سبق خاموش تاثرات و جذبات سنتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آج ہمارے متقفین کی کیا کہتے ہیں میرے بھائی نے ذہن بنایا کہ آپ بھی چلے کاروبار پوری زندگی کماتے رہیں گے لیکن کبھی پورا نہیں ہوگا لیکن جو احتکاف کی برکتیں ملیں گی نا وہ ایک پورا سال اس کی برکتیں ملیں گی یہاں پہ تین دن کے لیے پہلے آیا تھا تقریباً ایک سال پہلے تو میرا بہت دل لگا تھا مجھے بہت اچھا لگا تھا میں یہ چاہ رہا تھا کہ کتنی جلدی رمضان آئے اور میں جاؤں مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک ماہ کا احتکاف بھی ہوتا ہے لیکن پھر میں نے بولا چلے اچھی بات ہے اگر ایک ماہ کا اتکاف ہمیں کوئی نیکیاں کرنے کو مل جائیں گی بہت سی چیزیں سیکھنے کو مل گئی جن کا ہمیں نہیں پتا نماز پڑھنی نہیں آتی وہ بتاتے ہیں کس طریقے سے پڑھنی ہے قاعدہ پڑھا جاتا ہے مکمل کی ہے اور ہاں کا فرق ہمیں معلوم ہے الحمد للہ یہاں تو ہر چیز سکھائی جاتی ہے نماز پڑھنے کا طریقہ وضو کا طریقہ اور جو بھی اسلام کے متعلق ہر چیز سکھائی جاتی ہے وہاں پر صرف بیان ہوتا تھا اور آج کو تراویح پڑھ کے سو جاتے تھے اور صبح اٹھتے تھے قرآن پاک پڑھتے تھے اور اپنی اپنی عبادت کرتے تھے بس جو جس نے کر لیا ہے وہی وہ اس کا بہت سی ایسی چیزیں جو پہلے نہیں معلوم تھے ابھی آ کے معلوم ہوئی بات کے مسائل یا نماز کے احتام فرض علوم کے متعلق روزہ کے متعلق تربیت کے متعلق قرآن پاک سیکھنے کو اچھی طرح پڑھنے کو قرآن پاک کو کس طرح پڑھا جاتا ہے کیسے ان کے مخارج ادا کیے جاتے ہیں یہ پتہ چلا ہے پہلے میں نے قرآن پر پڑھا ہوا لیکن مخارج سے نہیں پڑھا تھا دعوت اسلامی کا یہاں پر مدنی ماحول دے کے میری یہ ترکیب بنی ہے کہ میں اپنے ایف ایس سی کے ساتھ ساتھ ہی یہاں پہ پپا جان کے انشاءاللہ اگر قدموں میں جگہ ملی تو میں درس نظامی آٹھ سالہ کورس کر کے یہاں سے رخصت ہوں گا انشاءاللہ شاء اللہ ماشاء اللہ نے کہا کہ کوئی آپ کو بلایا تو آپ کو لگائے آپ کی جگہ پہ اگر کوئی سو گیا ہے تو آپ اس میں مائنڈ نہ کریں محبت سے سمجھا دیں اس کو پچھلے میں جائے گا اگر وہ سو بھی گیا تو کوئی بڑی بات نہیں جب بھی کوئی بات کرے آپ کہنا ہے آپ کہو گے تو آپ سنو گے انشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا یہ سن کے کہ اگر آپ کو کوئی عزت نہیں بھی دیتا تو آپ کو چاہیے کہ اسے عزت دیا جائے آپ کر کے بلایا جائے غیبت سے بچنے کی نیت کی ہے نیت میں تو یہی کر کے آیا ہوں کہ ایک ماہ گئے کاف اور اس کے بعد ایک سال جو ہے نا وہ قابل میں لگا ہوں دعوت اسلامی کا جو ماحول ہے وہ اتنا زبردست ہے اگر کوئی بیٹا آیا ہوا ہے تو وہ محسوس کر رہا ہے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ کیسے تالابات جو ہے وہ کیمپ کروں اگر کوئی والد آیا ہوا ہے تو وہ محسوس کرتا کہ میں اپنی اولاد کے ساتھ کیسے جا کے جا اپنے اس میں جو سسٹم ہے جو خرابی ہے اس کو میں کیسے درست کروں میں انشاءاللہ شاء اللہ وہ ماما جا وہ انشاءاللہ شاء اللہ خریدوں گا اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جتنی جلدی خرید گئے اس کو میں پہنوں انشاءاللہ شاء میں جی کلینکل اسسٹنٹ کا کورس کر رہا ہوں جی میں نیو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ کام کرتا تھا پچھلے سال میں نے دس دن کا جو احتساب کیا تھا وہ دعوت اسلامی کی مسجد میں کیا تھا انہوں نے میرا ذہن بنایا کہ دین کا کام کرنا ہے دین کا کام کرنا ہے مر... پھر میں نے نا وہیں سے ذہن بنا لی ہمارے چک میں مدنی چینل ایک تو ہے نہیں تو میرے پاس کچھ پیسے, پیسے تھے وہیں سے میرا ذہن بنا میرے پاس جو بھی پیسے ہیں نا میں یہ مدنی چینل لگا... پہ پھر... لگاؤں گا ہمارے چک میں پہلے کیبل نہیں تھی کیبل پہ اگر تھا بھی تو زیادہ لوگ فلمیں ڈرامے یہ چیزیں دیکھتے تھے ٹی وی تقریباً ہر گھر میں تھا جس کے گھر میں ٹی وی تھا وہ انٹینا بھی چھاپ پہ لگاتا تھا میری یہی خواہش تھی جب انٹینا اوپر لگ گیا تو اس کے ذریعے لہریں نکلیں گی تو مدنی چینل جو ہے واحد ایک چینل ہے جو یہ جو ہے یہ سیٹلائٹ کے ذریعے یہ ٹی وی پہ پہنچاتا ہے شکر اللہ کا میں نے بہت کوشش کی وہ اب رمضان مبارک میں اس کا آغاز ہو چکا ہے بقاید اس کے لیے بوسٹر لگانا پڑا اور انٹینے کا انتظام تھا وہ انٹینا تقریبا چالیس چالیس فٹ اونچا ہونا چاہیے اور وہ میں نے لگوایا اور دو بوستر سے پوسٹر لگوایا اور وہ لوگ بہت خوش ہیں وہ علاقے وہ گاؤں جہاں پر مدنی چینل نہیں آ رہا جس طرح میں نے مدنی چینل کے لیے کام کیا ہے آپ بھی اسی طرح کام کریں مدنی چینل کے لیے سل حبیب اللہ تعالی علی محمد ماشاءاللہ اللہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہمارے وہ بھی اسلائی بھائی آپ کو نظر آئے ہوں گے جو انہوں نے پورا سال انتظار کیا ہے کہ کب ماہر رمضان کی آمد ہو اور ہم پورے ماں کا احتکاس کریں تو یہ پچھلے سال انہوں نے یہ لذتیں پائی اور اس سال انہوں نے اپنی لذتوں کو بڑھانے کے لیے اپنا وقت بھی بڑھایا اور ہمت بھی کی اور آج الحمدللہ وہ اس نعمت کو پانے میں کامیاب ہوئے ہیں آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ابھی تو پانچویں شب ہے ابھی تو وقت کافی باقی ہے اب بھی ہمت کریں اپنے گھروں دے دے سے اپنے شہروں سے اپنے ملکوں سے سفر کریں اور آئیں اگرچہ اشراء رحمت تقریبا نصف گزر چکا اور کہہ سکتے ہیں تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اللہ کریم ہمیں اس کی قدر تو قدر کرنے کی توفیق دے اور اللہ ہمیں بے حساب مغفرت سے بھی نواز دے تو آپ ہمت کریں ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو پھر زندگی میں ماہر رمضان پانا نصیب ہو یا نہ ہو اس کی برکتیں اس کی عظمتیں اس کی قدر اللہ ہمیں نصیب کرے اور ہم کامیاب ہو جائیں کہ اگر یہ ماہ رمضان کی برکتیں ہم پانے میں کامیاب نہ ہو سکیں اور یہ رمضان یوں ہی گزر گیا تو یقینا ہم یہ ہمارے لیے محرومی ہوگی ہمت کریں اور آگے آئیں اللہ ہم سب کا دل عبادت میں لگا دے اشرائے رحمت کا اللہ تعالی ہمیں برکت نصیب فرمائے ہے عشرۂ رحمت کا تو رحمت سیتا دا یا رب وہ نم یم دیا یارب آدھی قبر کا دل سے نہیں نکل دل کروں کا کیا جو تو دا ز ہو گیا الله صل وسلم صلوا على الحبيب صل الله تعالى على محمد